وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسرمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً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 حدی حدب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور محدات محد وک اللہ ہر قسم کی حمد و تھنا اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درد و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حقدس تحمیلی طور پہ بہت سی باتیں محترم شیخ مختار صاحب نے عرض کر دی ہیں اس کے باوجود چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ علم کی شان بہت ہی بلند ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ فلاب العلم فریق وسن ال مسلم کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ علم لے اور مسلمان سے مراد یہاں پہ صرف مرد نہیں ہیں بلکہ عورتیں بھی ہیں یہ مسلم کا لفظ جو ہے جینس ہے اور اس میں مسلمان بھی داخل ہیں مسلمان مرد بھی داخل ہیں مسلمان عورتیں بھی داخل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لینے کو فرض قرار دیا ہے تو علم کا وہ حصہ جس پہ عمل کرنا فرض ہے واجب ہے اسے لینا بھی واجب ہے ان کی شریعت کا وہ حصہ جس پہ عمل کرنا واجب ہے اس کا علم لینا بھی واجب ہے عقیدہ کے مسائل ہیں نماز کے مسائل ہیں کیونکہ نماز پڑھنا ہر ایک پہ واجب ہے زکوٰۃ جس پہ واجب ہو رہی ہے جس کے پاس مال ہے تو اس پہ واجب ہوگا کہ زکوات کے اپنے مسائل سیکھ لے جن مسائل کے سیکھنے کی وجہ سے وہ شریعت کی خلاف ورزیوں سے بچ جائے اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اس سے واجب ہوگا کہ حج کے اتنے مسائل سیکھے کہ قرآن و حدیث کے مطابق حج کا عمل ادا کر سکے تو نبی علیہ صلاحت اسلام نے کہا ہے کہ علم لینا فرض ہے اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ میں فقت ہو کہ دین جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کر لیں اس سے اللہ رب العزت اس بات کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ لیتا ہے حاصل کرتا ہے دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے دین میں فقیر ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دین کی جو فقاہ ہے اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے احکام و مسائل سے بھی ہے تو جیسے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے ایسے احکام و مسائل ان کا علم دینا بھی, بھی ضروری ہے اور احکام و مسائل سیکھنے کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصول سیکھیں ضوابط سیکھیں کلیات سیکھیں اگر آپ ویسے دین کے احکام و مسائل سیکھتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ آپ بھولتے بھی رہیں گے لیکن اگر احکام و مسائل کے بارے میں جو فوائد و ضوابط ہیں کلیات ہیں انہیں آپ یاد کر لیں تو اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ آپ احکام و مسائل بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے تو اس لیے ہمارے پرانے علماء کرام احکام و مسائل کے ذمن میں قواعد اصول اور ضوابط اور کلیات ان کے سیکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے کیونکہ ایک اصول اور ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ جان لینے سے آپ بہت سی تفصیلات کو جان لیں گے بہت سے مسائل اور احکام کو آپ سیکھ لیں گے اور پھر وہ ضوابط وہ قواعد جن کا تعلق بیع سے ہے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے شیخ صاحب بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی بیع و شرح سے تعلق رکھتا ہے اگر ہم بیچنے والے نہیں ہیں تو خریدنے والے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہم کبھی کبھار کو کوئی نہ کوئی چیز بیچتے بھی رہتے ہیں موبائل ہم لیتے ہیں خریدتے ہیں پھر ہم اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہم کبھی کبھار بائے بن رہے ہوتے ہیں اور عام طور پہ ہم مشتری بنتے رہتے ہیں تو اس لیے بے سے متعلقہ احکام و مسائل معلوم ہونے چاہیے اور یہ احکام و مسائل اگر قواعد کی شکل میں ہوں ثوابت کی شکل میں ہوں کلیات کی شکل میں ہوں تو ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور دیر پا ہے اور اس سے امید کی جاتی ہے کہ آپ شریعت کے بہت سے احکام و مسائل کو یاد کر لیں گے سیکھ لیں گے اور کئی طرح کی غلطیوں سے بچ جائیں گے تو ڈاکٹر شیخ سلیمان الرحیلی جو مسل نبوی کے مدرس ہیں انہوں نے اسی موضوع پہ ایک دورہ کروایا تھا آپ بھی دورہ کرنے لگے ہیں اور جس کتاب کو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ کتاب بھی در ایک دورہ کی شکل میں ہے عمارات میں انہوں نے عربی میں دورہ کرایا تھا اور وہی کتاب ہم دورے کی شکل میں اردو میں پڑھنے لگے ہیں اور شیخ صاحب ایک بڑے مدرس ہیں اور اللہ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے عربی لغت کے بھی ماہر ہیں ایک اچھے خطیب ہیں اور حدیث کے بھی ماہر ہیں عقیدہ کے بھی ماہر ہیں اور سلفی منج کی دولت بھی اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے اور پھر مسجد نبی میں درج دینا یہ اعزاز بھی اللہ نے ان کو کئی سالوں سے دے رکھا ہے اور اب تک وہ دروس دے رہی ہیں ایک کتاب ختم کرتے ہیں پھر دوسری کتاب شروع کر دیتے ہیں تیسری کتاب شروع کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کی شخصیت میں اعتدال بھی رکھا ہے سلفی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اعتدال کے منج پہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی معمولی سی بات پہ کسی دوسرے کو سلقی منج سے خارج کر دیں شیخ عبد المحسن العباس اور شیخ سلیمان الحیلی اس لحاظ سے دونوں ایک ایسے منج سے تعلق رکھتے ہیں جس میں کوئی کمی کوتا بھی نہیں ہے اور جس میں گلوک بھی نہیں ہے تو ایسے مشاعر سے علم لینا و کا علم ہو وہ کا علم ہو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو شیخ صاحب نے اس دورے میں کچھ باتیں تمہید کے طور پہ ذکر کی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور پہلی بات یہ ہے کہ قائدہ کہتے کس کو ہیں تو آپ کے جو مذکرہ آپ کے پاس ہے جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس میں پہلی بات کے نام سے قاعدہ کی فکی قاعدہ کی تاریخ کی گئی ہے اور وہ تاریخ کیا ہے کہ وہ مختلف کریمات جو کسی ایسے فکی حکم پہ مشتمل ہو جو بہت سے مسائل پہ چسپا ہو رہا ہو یعنی کہ قاعدہ کس کو کہتے ہیں مختصر کلمات ایسا نہیں ہے کہ قاعدہ ایک صفحے پہ مشتمل ہو اگر کوئی عالم دین آپ کو ایک بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ایک صفحے میں ہے دو صفحات پہ ہے تین صفحات میں ہے تو پھر وہ قیدا نہیں ہے قاعدہ کیا ہے دو لفظ ہو تین لفظ ہو ایک سطر ہو دو سطریں ہوں ڈیڑھ سطر ہو تو اس ڈیڑھ سطر میں اس ایک سطر میں اگر کوئی بہت بڑی بات آپ کو سمجھا دی جائے تو اس کو قیدا کہتے ہیں تو کلمات منہ جگہ مختصر کریمات تمن حکمن فکرین یہ مخصر کلمات جو ہیں کسی فقی حکم پہ مشتمل ہیں اور یہ جو فقی حکم ہے بہت سے مسائل پہ چشمہ ہو رہا ہے اس کا تعلق ایک مسئلے سے نہیں ہے اس کا تعلق دو مسئلوں سے نہیں ہے تین مسئلوں سے نہیں ہے بلکہ بہت سے مسائل اس میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے فکی قاعدہ تو یہ فکی قاعدہ کی آسان تعریف شیخ صاحب نے کی ہے ویسے انہوں نے دو تعریفیں کی ہیں ان میں سے جو آسان تھی اس کا میں نے انتخاب کیا ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے شیخ صاحب نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں مثال کے طور پہ القیل شک یہ مثال آپ لکھ سکتے ہیں ال یقینوں لا یزون شک کہ یقین جو ہے وہ شک سے ذائل نہیں ہوگا اب یہ قاعدہ ہے اور یہ قاعدہ بہت سے مسائل میں کام دیتا ہے آپ میرے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز سے پہلے وضو کیا تھا شہر کی نماز ادا کی اس کے بعد میں نے اسی وضو سے سنتیں بھی ادا کر لی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے سنتوں سے پہلے میرا وضو ٹوٹ چکا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ سنتیں ادا کرنے سے پہلے میری ہوا خرچ ہو گئی تھی اب میں کیا جواب دوں گا میں کہوں گا ال یقین اللہ یزول کہ یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے زہر کی نماز سے پہلے وضو کیا تھا یہ بات یقینی ہے شک و شبہ سے بالا تر ہے اور آپ کو اچھی طرح یقین ہے اب ہوا خارج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس میں آپ کو شک ہے تو یقینی بات کیا تھی کہ وضو کیا ہے وضو برقرار ہے اور شک یہ ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے اب یہ شک جو ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے ہم یقین پہ عمل کریں گے اور وہ یہ ہے کہ آپ کا وضو تھا اور آپ کی سنتیں جو آپ نے ادا کی ہیں فقی لحاظ سے درست ہیں اور فقی لحاظ سے آپ نے وہ سنتیں وضو کی حالت میں تہارت کی حالت ادا کی ہیں تو یہ ایک قاعدہ ہے الیقین لا یزول بشک اب اس میں تین الفاظ ہیں الیقین لا یزولو بشک لا یزولو دوسرا لفظ ہو گیا بشک تیسرا لفظ ہو گیا تو ایسے الفاظ کو قاعدہ کہا جاتا ہے اب یہ جو اصول بتایا گیا ہے قائدہ دیا گیا ہے یہ بہت سی مثالوں میں آپ کے کام آئے گا تو ایسی چیزوں کو فقی قواعد کہا جاتا ہے لیکن ہمارا موضوع کون سے فقی قواعد ہوں گے جن کا تعلق کس سے ہوگا بے سے تو بہرحال فقی قاعدہ کی تعریف مثال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ گئی ہے اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھایا گیا ہے شیر صاحب نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ کیا فقی قاعدے یہ حجت ہیں انہیں دلیل کے طور سے پیش کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ مسئلہ پوچھنے آئے تو بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے مسئلہ بتاتے ہوئے قرآن کی عیز پڑھوں نبی علی اللہ کی حدیث بیان کروں میں قرآن کی عیز اور حدیث کی جگہ پہ فقی قاعدہ پیش کر دوں تو کیا یہ درست ہے کیا فقی قاعدہ حجت بنے گا کیا فقی قاعدہ دلیل بنے گا جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سنتے ادا کی گئیں اور اب سنتے ادا کرنے والے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سنتے ادا کرنے سے پہلے میرا مزود ٹوٹ رہا تھا اب اس کو جواب دیا گیا جواب میں ایس نہیں پڑی گئی حدیث نہیں پڑی گئی بلکہ کیا کہا گیا الیقین اللہ یزولو یہ شخص پیش کیا گیا اور اس کو دلیل کے طور پہ حجت کے طور پہ پیش کیا گیا تو کیا یہ انداز درست ہے تو اس بارے میں علماء کے میں اختلاف ہے اب یہ چیزیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں اب میں نے آپ کے لیے جو مذکرہ تیار کیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ یعنی کہ موٹی موٹی باتیں تو موجود ہیں بڑی بڑی باتیں ہیڈ لائنس تو موجود ہیں لیکن تفصیلات نہیں ہیں وہ آپ کو چیزیں لکھنی چاہیے تو پہلا قول یہ ہے کہ فیقی قواعد حجت نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ نبی علیہ السلاق اسلام کی احادیث نہیں ہے بلکہ یہ علماء کلام کا کلام ہے اور علماء کلام کا کلام بذات خود حجت نہیں ہوگا ہاں اگر علماء کلام کے کسی کلام پہ کسی قیدے پہ علماء کلام کے جمع ہو جائے تو وہ الگ بات ہے ورنہ علماء کلام کے کلام کو ہم اتنی بڑی حسیت نہیں دے سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایسے حجت ہیں جیسے قرآن پاک کی آیات جیسے نبی علیہ السلاح کو کی احادیث تو یہ پہلا قول ہوا تو پہلا قول کیا ہے کون سا بھائی بتائے گا جی ثابت ہو تو پہلا قول کیا ہے کہ یہ قواعد حجت نہیں ہے تو پہلا قول یہ ہے کہ فرقی قواعد بذات خود حجت نہیں ہے. پہلا قول کیا ہے کہ فکری قواعد بذات خود حجت نہیں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ فرقی قواعد ہجت کیوں کیونکہ فکری قواعد کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی تائید ہوتی ہے فرقی قواعد کے پیچھے کیا ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی نصوص ہوتی ہیں تو اس لیے دوسرا قول یہ ہے کہ فکی قواعد حجت ہیں ڈاکٹر شیخ سلیمان الحلی فرماتے ہیں راج بات یہ ہے کہ فکی قواعد کے حجت ہونے کے معاملے میں کچھ تفصیل ہے یعنی کہ ہم نہ یہ کہیں گے کہ فکی قواعد بذات خود حجت ہیں اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ حجت نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں کچھ تفصیل ہے تفصیل کیا ہے کہ فقی قواعد کے تین درجات ہیں یہ درجات آپ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں فقی قواعد کے تین درجات ہیں فقی قواعد کا پہلا مقام پہلا درجہ کیا ہے آپ کے پاس کیا لکھا ہوگا ہے؟ کہ قاعدہ لفظ و معنی دونوں اس بات سے قرآن و سنت کی نصوص سے معخوض تو کئی قواعد ایسے ہوتے ہیں جن کے الفاظ قرآن و حدیث کی نصوص سے معخود ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک قاعدہ اب لکھیے گا آپ الخراج بالضمان الخراج بالضمان گمان اب دیکھیے قاعدہ کتنا مختصر ہے دو لفظ بن رہے ہیں الخراجو کی زمان کیا معنی الخراجو کی زمان الخراج کا معنی ہوتا ہے فائدہ پرافٹ نفع اور زمان کا مطلب ہوتا ہے مصوری یا سیکورٹی زمانت تو الخراجو کی زمان کا مطلب کیا ہوا کہ نفع آپ مصوریت کے بدلے میں اس کے مقابل میں لے سکتے ہیں الحراج بد <بضمان> اس کی مثال بھی شیخ صاحب نے دی ہے اور میں یہ گزارش کر دوں کہ جو بھی فطی قواعد آئیں گے ان کی انہی مثالوں پہ ہم اتفاق کریں گے جو مثالیں شیخ صاحب نے دی ہیں کیونکہ ان مثالوں کی سٹڈی ہو چکی ہے وہ مثالیں یقینی ہیں اگر کوئی نئی مثال آپ میرے سامنے پیش کریں گے تو اس میں مجھے تردد ہوگا مجھے سوچنا پڑے گا تو اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا شیخ صاحب کی خوبی یہ ہے اس کتاب کو اسی لیے منتخب کیا گیا ہے کہ کتاب بڑی عظیم ہے شیخ صاحب نے کافی ساری مثالیں دی ہیں اور یہ مثالیں اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو قواعد صرف واضح ہو جائیں گے بہت عظیم کتاب اور بہت ہی مفید یہ دورہ ہے کیونکہ کتاب بہت عظیم ہے تو اب شیرتا میں مثال دی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے گاڑی خریدی میں نے اسے استعمال کیا اس پہ میں نے سفر کیا شہر ملی اسے لے کر میں گھومتا رہا پھر مجھے پتا چلا کہ اس میں تو ایک ایپ ہے اب میں نے وہ گاڑی بائی کو واپس کر دی ہے کس کو کہتے ہیں بیجنے والے کو یہ بائک لفظ بار بار آئے گا تو اب آپ کو عربی میں ہی اسے یاد کر لینا چاہیے بائک بیچنے والا میں نے گاڑی اس کو واپس کر دی ہے اب سوال میرا یہ ہے کہ میں نے وہ گاڑی دو دن استعمال کی تین دن استعمال کی تو کیا میرے اوپر واجب ہے کہ تین دن استعمال کی قیمت بھی واپس کروں سوال سمجھے آپ یا گاڑی واپس کر دوں اور جو میں نے اس کی قیمت دی تھی گاڑی میں نے خریدی تھی مثال کے طور پہ ایک لاکھ ریال میں گاڑی واپس کر دوں کیونکہ اس میں ایپ ہے اور ایک لاکھ ریال واپس لے لوں یا میرے اوپر واجب ہوگا کہ ایک لاکھ ریال میں سے دس ہزار روپیہ دس ہزار ریال اس کو دوں کیوں کیونکہ میں نے تین دن گاڑی استعمال کی ہے یہاں سے میں اسے مدینہ لے کر گیا تھا مکہ لے کر گیا تھا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو ہم جواب کیا دیں گے جواب دیں گے نہیں آپ گاڑی واپس کریں ایک لاکھ ریال لے لیں اور آپ گاڑی استعمال کرنے کی قیمت ادا نہیں کریں گے کیوں جی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں فی کی فائدہ ہے الفراج الدمان فراج یعنی جو یعنی کہ جو فائدہ اٹھایا ہے وہ مصروریت کے بدلے میں اٹھایا ہے کیا مطلب ہے اس کا آپ کی توجہ چاہتا ہوں میرا دھیان سے مطلب یہ ہے کہ ان تین دنوں میں اگر اس گاڑی کو آگ لگ جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا گاڑی کا ہاں استعمال کرنے والا خریدنے والا ان تین دنوں میں وہ گاڑی چوری ہو جاتی تو کیا خریدنے والا گاڑی بیچنے والے سے کہہ سکتا تھا کہ گاڑی چوری ہو گئی ایک لاکھ ریال مجھے واپس کریں یا چلیں آدھی قیمت واپس کر دیں نہیں گاڑی آپ نے لے لی تھی اب یہ آپ کی مصولیت میں تھی آپ کی جماعت میں تھی تو اب جب ان دنوں میں خریدنے والا جامن تھا مصول تھا ذمہ دار تھا گاڑی کے نقصان کا تو جو اندیوں میں فائدہ تھا تو وہ بھی اس کے لیے حلال ہے الخراجو بھی زبان ہاں اگر مصولیت سزا کے طور پہ ہو تو پھر فائدہ اٹھانے کی جانچ نہیں ہوگی یہ بات بھی واضح کرتا ہوں ابھی کسی نے گاڑی چوری کر لی گاڑی چوری کر لی اب جن دنوں میں گاڑی چوری کے طور پہ اس کے پاس تھی استعمال کر رہا تھا اس گاڑی کو آگ لگ جاتی تو دامن کون ہوتا چوری چور بعد میں پتا چل جاتا کہ اس آدمی نے گاڑی چوری کی تھی اور اس کو آگ لگ گئی تھی تو کیا وہ کہہ سکتا ہے جی اب اس کو تو آگ لگ گئی تھی اب یہ آگ تو میں نے نہیں لگائی اب جامل وہ ہے جس کی گاڑی تھی نہیں جامل کون ہوگا یہ چور ہوگا اچھا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر جامل میں تھا تو جتنے دنوں میں نے استعمال کی تھی اس کا استعمال بھی میرے لیے حلال تھا کیونکہ جامن میں تھا مصول میں تھا ہم کہیں گے نہیں جتنے دن استعمال کی تھی اتنے دن استعمال کی اجرت بھی ادا کرو گے کیونکہ تم دامن تھے لیکن سزا کے طور پہ کیونکہ تم نے چوری کی اگر چور گاڑی چوری کرتا ہے جتنے دن استعمال کرے گا اتنے دن کی اجرت بھی ادا کرے گا اور یہ چور یہ ہجرت پیش نہیں کر سکتا اگر خراب ہوگئے زمانے وہ اسی بقا پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دامن سزا کے طور پہ بنا ہے چوری کی ہے باقاعدہ کوئی بے شراب والا معاملہ نہیں تھا خرید و فروخت والا معاملہ نہیں تھا تو بارہ کہنے کا مطلب یہ ہے شیخ سب کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ قاعدہ الحراج ایک سوال کے جواب میں پیش کیا گیا ہے تو یہاں پہ یہ قاعدہ حجت ہوگا کیوں حجت ہوگا جی آپس میں ابھی پتا چلے گیا کون کون میرے ساتھ ہے اب مجھے آپ کی توجہ کا پتہ چل رہا ہے جی کیونکہ ابھی ہم نے آپ کے پاس ہیڈ لائن کیا ہے کہ قواعد کا پہلا درجہ کیا ہے کہ قاعدہ لفظ و معنیٰ دونوں اعتبار سے قرآن و سنت کی نصوص سے محفوظ ہو تو یہ قاعدہ جو ہے یہ علماء کرام نام کے الفاظ نہیں ہے یہ قاعدہ ضرور ہے لیکن علماء کرام نے کہاں سے قاعدہ لیا ہے حدیث سے لیا ہے تو یہ در اصل حدیث ہے آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس یہ حدیث ہے جسے ایمام ابن ماجہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں الخلاد البان یہ حدیث کے الفاظ ہیں جسے امام ابن ماجہ اور ابو دعود دونوں روایت کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا شیخ صاحب نے ایک اور مثال بھی دی, دی ہے کس چیز کی مثال بڑھا یہ کس کی مثال دینے لگا ان نہیں الفاظ اس زبان کی نہیں ہاں کہ اگر قواعد ایسے ہوں جن کے الفاظ نسوز سے لیے گئے ہوں قرآن و حدیث سے لیے گئے ہوں تو وہ قواعد جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ تو اجل ہیں اس کی ایک مثال کیا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ سگریٹ پینے کا کیا حکم ہے یہ دوسری مثال ہے سگریٹ پینے کا کیا حکم ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا حرام ہے دلیل کیا جی دلیل یہ ہے کہ لا ضرر دورانا ولادورات یہ فائدہ ہے لا ضرر ولا ولا کیا معنی ہے اس کا لا ضرر ولا ولادورات اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نہ کسی کا نقصان کرو نہ خود نقصان اٹھاؤ اور دوسرا یہ ہے کہ نہ خود اپنے آپ کو نقصان دیں اور نہ کسی اور کو آپ نقصان دے نہ اپنا نقصان کریں نہ کسی اور کا نقصان کریں اب سگریٹ پینے میں اپنا نقصان ہے کہ نہیں اور دوسرے کا اس کا بھی نقصان ہے بیگم کو بھی نقصان بچوں کو بھی نقصان جو آپ کے آپس میں آپ کے روم میں بیٹھے ہیں ان کو بھی نقصان اور جو کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے ان کا بھی نقصان تو اس میں ضرور بھی ہے زرار بھی ہے تو آپ سے سوال یہ ہوا تھا کہ سگریٹ پینا جائز ہے کہ ناجائز جواب کیا ملا حرام ہے دریب کیا دی لا بنا ہوا لا زرا آپ نے دریب کے طور پہ کیا پیش کیا ہے صفی قاعدہ اب یہ قاعدہ جو ہے یہ حدیث ہے ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں اور شیت البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اب یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اگر ایسے قواعد ہوں جن کے الفاظ قرآن و حدیث سے محفوظ ہوں تو وہ قواعد جو ہیں وہ بذاک خود کیا ہے حجتیں دوسرا قواعد کا مقام یہ آپ کے پاس موجود ہے ہاں جی قواعد کا دوسرا درجہ کیا ہے کہ قاعدہ مانا کے اخبار سے قرآن و سنت کی نسوز سے محفوظ ہو پہلا کیا تھا جی لبت اور مانا دونوں اور قواعد کا دوسرا درجہ کیا ہے کہ معنی وہ قرآن و سنت سے معخوض ہیں لیکن الفاظ نہیں اس کی مثال دی ہے شیخ صاحب نے آپ دیکھتے جائیں شیخ صاحب کی خوبی ہے مثالیں دینا شیخ صاحب کی خوبی ہے اور مثالوں سے ہی چیز واضح ہوگی اگر یہ مثالیں نہیں ہوں گی تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا مثال کیا ہے کہ ایک انسان آیا اس نے کہا شیخ کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ پانی شراب کی نیت سے پی لے پانی پی رہا ہے لیکن نیت کیا ہے گویا کہ میں شراب پی رہا ہوں ملے شراب والے لے رہا ہے تو کیا یہ جائز ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے جائز نہیں ہے پانی پینا شراب کی نیت سے جائز نہیں ہے وہ کہے گا دلیل کیا ہے ہم کہیں گے دلیل یہ ہے کہ العمور بے <سؤال> یہ قاعدہ ہے قاعدہ لکھیں لیکن چھوٹے سے کہہ دے پیک دو دو لفظ العمور بے کہ ہر امر کا دار و مدار ہر معاملے کا دار و مدار کس سے ہوتا ہے نیت سے ہوتا ہے آپ کا مقصد کیا ہے جو کام آپ کرنے لگے ہیں جو معاملہ آپ طے کرنے لگے ہیں اس میں آپ کا مقصد کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے اچھا جی ہو سکتا ہے وہ آدمی کہ یہ کیا یہ قرآن کی ہے کیا یہ حدیث ہے ہم کہیں گے نا قرآن کی ہے کیا نا حدیث ہے کیا جی فکری قاعدہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہ فکری قاعدے کی کیا حیثیت ہے ہم کہیں گے یہ فکری قاعدہ قرآن و سنم کی نصوص سے معخود ہے الفاظ کرو سنم کے نہیں ہے لیکن معنی و محوم انہیں سے لیا گیا ہے ہاں جی کون سی تیس ہے اس بارے میں نمر امالو بنیاد اور اور بھی ایسی آگیس ہیں تو اس لیے یہ قاعدہ جو ہے یہاں پہ حجت ہوگا کیونکہ اس قیدے کا جو معنی ہے وہ قرآن و سنت سے معخوب ہے اچھا جی شیخ صاحب نے یہاں پہ ایک اور مثال بھی دی ہے اسی قاعدہ کے بارے میں کون سا قاعدہ المورقا سے بڑی اہم مثال ہے ایک آدمی آ کے کہتا ہے جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن طلاق کی نیت سے میں یورپ میں پڑھ رہا ہوں اور وہاں پہ مجھے خطرہ ہے گناہ میں واقع ہونے کا وہاں کی کسی لڑکی سے میں نکاح کروں گا تاکہ زنا سے بچ جاؤں بدکاری سے بچ جاؤں لیکن میں اس کو واپس پاکستان انڈیا یا سعودیہ لے کر نہیں جاؤں گا جاتے ہوئے کیا کروں گا طلاق دے دوں گا تو اس نیت سے شادی کرنا کے بعد میں طلاق دوں گا کیا یہ جائز ہے تو اس بارے میں علماء کے کے دو قول ہیں پہلا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ قول جمہور علماء کے کا ہے شیخ میں باد رحم اللہ کا بھی یہی قول ہے جمہور علماء کلام کا یہ قول ہے کہ جائز ہے اور شیخ میں باد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے ایمان ابن سہمیا بارے میں دو قول ملتے ہیں ایک قول ان کا بھی یہی ہے یہ جائز ہے کیوں نہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ بظاہر اس میں تو غلطی ہے لڑکی کا ولی بیٹھے گا دو گواہ موجود ہوں گے حق مہر مقرر ہوگا وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی جو آپ اپنی فقی کتابوں میں لکھتے ہیں جو احکام آپ لکھا کے لکھتے ہیں وہ سب وہاں پہ موجود ہوں گے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن یہ حکم آپ نہیں لگا سکتے کہ یہ حرام ہے اگر کوئی کہے تو یہ تو نکاح ہوتا ہوا تو اس کا جواب کیا ہے کیوں جی ہاں نکاح موٹا ہمیں تو مدل مقرر ہوتی ہے کہ نکاح ایک مہینے کے لیے ہے جن کے فریقین نے باقاعدہ معاہدہ کر لیا ہے اور یہاں پہ لڑکے کے دل میں ہے کہ میں بعد میں تلاق دوں گا اور اس نے اپنی نیت زہر،, نیت زہر نہیں کی اور نکاح مدعا میں لڑکی لڑکے کا باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے یہ نکاح ایک ہفتے کے لیے ہے یہ ایک مہینے کے لیے ہے یہ ایک سال کے لیے ہے اور تلاق دیے بغیر جب وہ مدت ختم ہوگی تو نکاح بھی ختم ہو جائے گا تو نکاح مدا تو حرام ہے تو یہ نکاح موتا نہیں ہے دیہات سے کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہیں لو کہ تمہارے شیخ نے بعد میں فتوا دے رکھا ہے تو یہ نکاح موتا نہیں ہے یہ نکاح بظاہر ٹھیک ہے کیونکہ اس نے نیت اپنی چھپائی ہوئی ہے اس نے نیت ظاہر ہی نہیں کی اچھا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے غلط ہے ایسا نکاح جائز ایسا نکاح جائز نہیں ہے اور یہ کن کا فتوا ہے لجنہ دائمہ کا لجنا دائما سمجھتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں سعودی علماء کرام کی سرکاری کمیٹی جو فتوا کے لیے بیٹھتی ہے مستقل جو کمیٹی ہے لجنہ دائمہ مستقل سعودی علماء کرام کی کمیٹی جو سرکاری طور پہ فتوا کے لیے بیٹھتی ہے اور ہنابرا کا بھی یہی موقف ہے ہنابرا کا کیا موقف ہے کہ یہ شادی جائز ایسا کرنا جائز نہیں ہے اچھا جی اور شیخلومان روحی کا بھی یہی موقف ہے کیا جائز نہیں ہے دلیل کیا اگر آپ دلیل پوچھیں گے تو کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ہم کہیں گے الموراصا کیا ہر امر کا ہر معاملے کا دار و مدار نیت سے ہے جب آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہے تو ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے یہ عارضی طور پہ نہیں ہوتا اور ایک اور دلیل بھی ہے وہ کیا جی کہ یہ اس میں دھوکہ ہے اس میں کیا ہے دھوکہ ہے آپ عارضی طور پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور اس بات کو چھپا رہے ہیں اگر آپ یہ وعدے کر دیں کہ میں نے آرزی نکاح کرنا ہے تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو نہیں دے گا اور یہ چیز آپ اپنی بیٹی کے لیے بہن کے لیے پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی بیٹی سے کوئی ایک دن کے لیے نکاح کرے ایک مہینے کے لیے کرے ایک سال کے لیے کرے آپ یہ برداشت نہیں کریں گے تو کسی کی بیٹی کے ساتھ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے تو دلیل پہلی کیا تھی الامور دے ماس اتنا تو یہ مثالیں آپ نوٹ کر رہے ہیں نا جی ہاں یہ مثالوں سے ہی ان چیزوں کی اہمیت واضح ہوگی اگر مثالیں نہیں لکھیں گے تو یہ تو ابھی آپ بھول جائیں گے تو یہ قواعد جو ہیں جن کا معنی و مقوم قرآن و حدیث کی نصوص سے معقوض ہو یہ حجت ہے کہ نہیں حجت یہ حجت تیسرے نمبر پہ وہ قواعد اور یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے قواعد کا تیسرا مقام تیسرا درجہ کیا ہے کہ قاعدہ کیا ہو کیا لکھا ہوا ہے استقرائی ہو کیا قاعدہ ہو استقرائی ہو کیا مطلب کہ نہ الفاظ قرآن و حدیث میں آئے اور نہ اس قائدے کا معنی و مفہوم قرآن و حدیث میں آیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں عائد کا یہی یہ معنی ہے فلاں حدیث کا یہی معنی ہے لیکن علماء کے نے بہت سے مسائل میں دیکھا کہ بہت سے ایک جیسے مسائل کا یہ حکم ہے تو وہاں سے انہوں نے قاعدہ بنا لیا وہاں سے انہوں نے کیا بنا لیا یہ قیدا بنا لیا اس قیدے کو کہتے ہیں استقلائی قیدا اب ان قواعد کی کیا حیثیت ہے یہ قواعد ان کا حکم وہی ہے جو قیاس کا حکم ہے جو کس کا حکم ہے قیاس کا کیا حکم ہے جی امام شافی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ عالمی دین کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مردار کسی مجبور آدمی کے لیے مجبور آدمی مر رہا ہے اس کے لیے مردار کب حلال ہوگا جب وہ مرنے لگا ہو کوئی اور چیز نہ ملے اور اس کی جان بچانے کے لیے صرف ایک مردار کا گوشت ہی ہو تو اس موقع پہ مردار حلال ہو جائے گا کہ ہوگا امام صافی کہتے ہیں کہ اس تب حلال ہوگا جب قرآن سے مسئلہ نہ ملے حدیث سے مسئلہ نہ ملے تب آپ قیاض کی طرف جائیں گے اور ہمارے دوست جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں بھاگ بھاگ کر کے آج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم قیاس کے منکر ہیں نہیں ہم قیاس کے منکر نہیں ہیں ہم قیاس کے قائل ہیں لیکن اسی حد تک جو حدی امام شاپی نے نیال کی ہے تو کیا کب حلال ہوگا جی جب قرآن و حدیث میں کچھ نہ ملے آپ تلاش کر کے تھک گئے کچھ نہیں ملا تب آپ قیاس کریں گے قیاس سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے قیاس کی وجہ سے آپ نبی علی اسلام کی احادیث کو چھوڑ دیں اور یہ کہیں گے یہ اتولوں کے مطابق نہیں ہے قیاس کے مطابق نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو قواعد ہیں فکی قواعد جو اشتراری ہیں یہ تب حجت بنیں گے یہ تب دلیل بنیں گے جب ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی چیز نہ ملے ورنہ یہ حجت نہیں شیخ صاحب نے اس کی بھی مثال دی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں شیخ صاحب کی خوبی کیا ہے شیخ صاحب کیا دیتے ہیں مثالیں دیتے ہیں یہ ان کی خوبی ہے اور ان مثالوں کی بڑی اہمیت ہے ان کو نوٹ کریں چاہیے اشارہ کر لیں کہتے ہیں جی ایک آدمی آیا کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھر بیچا ہے اور گھر کی چار دیواری میں کھجور کا ایک درخت بھی تھا اور کھجور کے درخت کے بارے میں ہمارے ماں بہن کچھ بھی طے نہیں ہوا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ میں گھر بیچ رہا ہوں اتنے ریال مثال کے طور پہ ایک لاکھ ریادمی اور کھجور کا درخت جو ہمارے گھر کے سین میں موجود تھا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تو اب آپ بتائیں مجھے کہ کیا میں اس آدمی سے یہ مطالبہ کر سکتا ہوں کہ کھجور کا رقط میرے حوالے کرو میں یہاں سے لے جاؤں گا کسی اور جگہ لگا لوں گا کیونکہ میں نے تمہیں اندوروں خدور کا یہ رقم نہیں بھیجا اب ہم اس سے سوال کریں گے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں جس سٹیٹ میں آپ رہتے ہیں وہاں سہ میں اگر کوئی درخت لگا ہو تو اسے گھر کا حصہ سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا <coughs> اگر آپ کے علاقے میں آپ کے ملک میں گھر کے سین میں موجود درختوں کو گھر کا حصہ سمجھا جاتا ہے تو پھر یہ کھجور کا درخت واپس سے لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر آپ کے علاقے میں سین میں لگے ہوئے درخت کو گاڑ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا پھر آپ لے سکتے ہیں وہ کہتا ہے یہ دلیل کیا ہے آپ کی ہم کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اتاب تاب یہ کی کوایت دیکھتے جائے گی چھوٹے چھوٹے اتابعو پہلے تابے کو پرملام ہے دوسرے کے اوپر نملام نہیں ہے اتابیو تابعن کیا مطلب ہے جی اس کا تابے کا مطلب کیا ہوتا ہے جو کسی کے پیچھے لگے کہ اگر کوئی چیز کسی چیز کے تابے ہے نام کے لحاظ سے وجود کے لحاظ سے تو وہ حکم کے لحاظ سے بھی اس کے تابے ہوں گے اگر کوئی چیز کسی چیز کے تاپے ہے کس لحاظ سے نام کے لحاظ سے یا وجود کے لحاظ سے تو وہ حکم کے لحاظ سے بھی اس کے تابع ہوگی تو اب یہ کجور کا درخت جو ہے جب وہ گھر کا حصہ قرار پایا تو اب حکم کے لحاظ سے وہ گھر کے تابع ہے جب آپ نے گھر بیچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدور کا درخت بھی بک گیا ہے کیونکہ کھجور کی کا درخت جو ہے وہ گھر کے تابع ہے تو اب یہ جو حکم ہے یہ باقاعدہ طور پہ قرآن و حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا لیکن قرآن و حدیث سے بہت سے مسائل کو علماء کرام نے معلوم کیا تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ فتوا ایسے ہی لیا جاتا ہے تو یہاں سے علماء کلام نے یہ اصول بلا لیا کہ اب تابعن اب یہ اب تک موضوع ہمارا کیا چل رہا تھا جی فقی قواعد بزارتے خود حجت ہیں یا نہیں تو فقی قواعد کی کتنی قسمیں بنائی ہم نے تین قسمیں بنائی پہلی قسم کیا تھی وہ فقی قواعد جن کے الفاظ اور معنی دونوں قرآن و سنت سے معقوض ہیں تو یہ تو حجت ہے کوئی شپ و دوسرے نمبر پہ وہ فقی قواعد جن کے معنی قرآن و سنت سے معقوض ہے الفاظ معقوض نہیں ہے تو یہ بھی حجت ہے اور تیسرے نمبر پہ وہ قواعد جو کیا ہے استقرائی ہیں تو یہ قواعد جو ہیں ان کی طرف ہم کب رجوع کریں گے جب ہمیں قرآن و سنت سے واضح طور پہ حکم نہیں ملے گا اب ہم وضاحت کرنے لگے ہیں بے کی بے کی تاریخ کیا ہے بہ کہتے کس ہیں یہ تو طے ہو تو لغت میں عربی لغت میں بے کس کو کہتے ہیں مبادلگ اشئی ان بشئی ان آپ کے پاس موجود ہے مباد الگ اوشی ان بشئی ان ایک چیز کا دوسری چیز سے تبدیل کرنا تبادلہ ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ جو ہے اس کا نام بے ہے بے کا لفظ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور پہلے سے عربی لوگ بے کیا کرتے تھے تو وہ اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا کرتے تھے بے کا ایک مہینہ دینا بھی ہے بیگ کا ایک اور مہینہ کیا ہے دینا تو بائے کون ہوا دینے والا اور بیگ کا ایک مہینہ ہوتا ہے لینا تو بائے کون ہوا لینے والا اس لیے بائے کا لفظ کبھی کبھار اس سے بھی بول دیا جاتا ہے جو چیز خرید رہا ہوتا ہے لے رہا ہوتا ہے عام طور پہ بولا جاتا ہے باع کا لفظ کس کے اوپر جو بیچ رہا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار اس کے اوپر بھی بول دیتے ہیں جو لینے والا ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے ازداد میں سے ہے کس میں سے ہے زد کی جمع زد کی جمع ازداد متضاد یعنی کہ جس کے دو معنی آتے ہیں اور ایک دوسرے کی زد ہے کہ دینا بھی معنی ہے لینا بھی اس کا معنی ہے اب یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اس بحث میں ہم داخل نہیں ہوتے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں میرے خیال میں اتنا کافی ہے عربی لوگوں کے لحاظ سے کہ عربی لغت میں بیق کا منع کیا ہوتا ہے مبادلت و شعیل ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ اور اس کا منع دینا بھی ہوتا ہے اور اس کا منع لینا بھی ہوتا ہے اب اصطلاحی طور پہ بیق اس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس عربی میں بھی موجود ہے اردو میں بھی موجود ہے دیکھیں ذرا مبادلت مال ولو فمہ مباح غیر ولا غیراق اردو میں کیا لکھا ہوا ہے مال کا چاہے وہ بائے کے ذمہ ہو اس کا کیا مطلب ہے بائے کے ذمہ ہو یعنی کہ یہ اس کی وجہ سے وضاحت آگے آ رہی ہے فی وہ اردو میں پڑھ لیتی ہیں بس ویسے مال کا چاہے وہ مال بائیں کے ذمہ ہو یا کسی جائز منفات کا دواؤں کے طور پہ کسی دوسرے مال یا منفات سے تبادلہ لیکن وہ سود اور قرض نہ ہو شیخ صاحب اس کی وضاحت کریں گے ایک ایک لفظ کی وضاحت کریں گے سب سے پہلا لفظ کیا تھا عربی میں دیکھیں پہلا لفظ کیا تھا مبادلہ الا ایسے ہی ہے جی. کہتے ہیں مبادلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو طرفہ معاملہ ہوگا یعنی کہ آپ آپ اپنے سے نہیں کریں گے کس سے کریں گے کسی اور سے کریں گے دو فر... اس میں دو آدمی ہوں گے دو فریق ہوں گے مبادلہ کے لفظ سے یہ پتا چلا اس کے بعد لفظ کیا عربی میں دیکھیں ذرا مبادلہ کے بعد کیا ہے مال تو کہتے ہیں مال کا لفظ جب بولا جائے شیخ صاحب کہتے ہیں عام طور پہ ہمارے ذہن میں مال کا لفظ بولتے ہوئے کرنسی آ جاتی ہے ریال ہمارے ذہن میں آتے ہیں روپیہ ذہن میں آتا ہے ڈالر ذہن میں آتا ہے کہتے ہیں جبکہ فقہا کہ ہاں مال صرف نقدی نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور جس کا مالک بنا جائے یہ نوٹ کریں مال ہر وہ چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور جس کا مالک بنا جا سکے مال ہر وہ چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور جس کا مالک بنا جا سکے اب نقدی بھی مال ہے کتاب بھی مال ہے گاڑی بھی مال ہے قلم بھی مال ہے کیونکہ مال ہر وہ چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور جو اس قابل ہو کہ آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں تو اگر کوئی انسان گاڑی دے کر گاڑی لیتا ہے گاڑی کا گاڑی سے تبادلہ کرتا ہے تو یہ کیا ہے بہ یہ کیا ہے بہ ہے اور اگر کوئی آدمی کتاب دے کر کاپی لیتا ہے یہ کیا ہے و یہ بہ ہے تبادلہ ہو گیا نا ایک مال کا دوسرے مال سے اچھا جی اور اگر گاڑی آپ لیتے ہیں اور کرنسی دیتے ہیں نقدی دیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے بہ اس کے بعد اربی میں لفظ کیا ہے دیکھیں ذرا ولوف ذمہ ولوفی ذمہ اور اردو میں کیا تھا مال کا چاہے وہ کے ذمے ہو اب اس کا کیا مطلب ہے جی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جس چیز کی بہ ہو رہی ہے جس چیز کی بیع ہو رہی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں مبھی ہے عربی میں کیا کہتے ہیں یہ رفتارا آسان ہو جائے گا آئندہ اگر ہم یہ بولیں تو ذرا آپ یاد کر لیں جس چیز کی بیع ہو رہی ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں مبی ہے اچھا جی مبھی صرف کہتے ہیں جس چیز کی بیع ہو رہی ہے ہوتی ہے وہ چیز کبھی تو موجود ہوگی اور معلوم ہوگی میں آپ کہیں گے بے تو کہاد سیارہ یہ گاڑی میں آپ کو بیچ رہا ہوں یہ کہاں پہ ہے گاڑی یہ کھڑی ہے آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو ہاتھ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ گاڑی آپ کو بیچ رہا ہوں اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چیز جسے بیچا جا رہا ہے وہ بائے کے ذمہ میں ہوگی بائے کس کو کہتے ہیں بیچنے والا اس کے में میں ہوگی اور اس کے कर بیان کر دیے جائیں گے وہ چیز وہاں है موجود نہیں ہے وہ چیز وہاں پہ موجود ہے لیکن وہ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو بیچوں گا اور میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو देंगे گا آپ کیا کریں گے اوساف دیا کر دیں گے اوصاف اس طرح سے بیان کریں گے کہ جہالت دور ہو جائے کل تو کوئی جھگڑا نہ ہو مثال کے طور پہ گاڑی ہے اس کا نام اس کا ماڈل اس کا رنگ یہی چیزیں ہوتی ہیں گاڑی تو یہ سارے اوصاف آپ بیان کریں گے تو بے اس انداز بھی ٹھیک ہے اس لیے کہا تھا تاریخ میں دیکھیں تاریخ میں کیا کہا تھا اردو نے مال کا چاہے وہ بائے کے ذمہ ہو چاہے بائے کے ذمہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ چیز موجود ہوگی اور کبھی موجود نہیں ہوگی باع کے ذمہ میں ہوگی کہ وہ اس کو لا کر دے گا اس کو حاضر کرے گا جی اچھا اب وہ چیز جو ہے جس کو بائے اپنے ذمہ میں لے رہا ہے وہ چیز یا تو بالکل موجود نہیں ہوگی اور مستقبل میں اسے وجود ملے گا تو اس بے کو بے اسلم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیرسلم کہ وہ چیز بالکل سرے سے ابھی موجود ہی نہیں ہے ابھی اس کو بنایا جائے گا اور یا وہ چیز موجود ہے لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے کسی اور جگہ پہ موجود ہے تو دونوں صورتیں جو ہیں یہ ممکن ہیں اور ان دونوں صورتوں میں کہا جائے گا کہ وہ چیز بائے کے ذمہ میں ہے اب بائے یا تو اس کو بنائے گا اور یا اس کے پاس موجود ہے لیکن کسی اور جگہ مثال کے طور پہ وہ گھر بیچ رہا ہے گھر کہاں ہے جی دلی میں بہ کہاں ہو رہی ہے جبیل میں بیٹھ کے جب میں بیٹھ کے بہ ہو رہی ہے کہ میرا وہ گھر جو دلی میں ہے اور اس میں اتنے کمرے ہیں اور اتنے فلور ہیں اور اور کیا جیسے رتبہ اتنا ہے تو یہ سب چیزیں یہ سارے استاد بیان کر دیے جائیں گے اس کی بے ہو رہی ہو تو یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں اچھا جی اب اس کے بعد عربی میں کیا ہے دیکھیں ذرا مبادلہ کی بھی وضاحت ہو گئی مال کی بھی وضاحت ہوگئی ولو ف ذمہ کی بھی وضاحت ہو گئی ولوف ذمہ کتنا سمجھے نا ولف ذمہ میں اب تین چیزیں ہو گئی ہیں نمبر ایک وہ چیز وہیں پہ موجود ہے اور معلوم ہے اشارہ کر کے کہیں گے یہ موبائل دوسرے نمبر پہ وہ چیز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی ابھی بنائی نہیں گئی اس کو بعد میں بنایا جائے گا اور اس کو کہتے ہیں بیر السلم اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہے لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے کسی اور جگہ پہ موجود ہے تو اس کے اوساف بیان کر دیے جائیں گے اور بھائی اپنا ذمہ اپنے ذمے میں لے جا کہ میں وہ چیز حاضر کروں گا اس کے بعد کیا ہے او منفاطن او من فاطن یعنی کہ یا تو وہ مال ہوگا جس کی بہ ہو رہی ہے یا مال کی بجائے کیا ہوگا منفت ہوگی مال نہیں ہوگا کیا جی منفت ہے منفت کس کو کہتے ہیں کسی چیز کا کوئی فائدہ چیز کی بہ نہیں ہو رہی اس چیز کے فائدے کی بہ ہو رہی ہے مثال دیے شیخ صاحب نے بڑی عمدہ کسی انسان کا گھر ہے گھر بڑا لمبا چوڑا ہے اور اس کے پیچھے جو اس کے پڑوسی رہتے ہیں اس گھر کے پیچھے وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مسجد جانا پڑتا ہے دور کا چکر کاٹ کر آپ کا گھر بڑا لمبا چوڑا ہے آپ اس میں سے ہمیں گلی دے دیں اب گلی کے مالک تو ہم نہیں ہوں گے تو آپ کی ہے لیکن گزرنے کی جو منفت ہے گزرنا جو ہے گزرنا اس چیز کی ہم آپ کے ساتھ بے کرنا چاہتے ہیں کس کی و کرنا چاہتے ہیں گزرنے کی اچھا کتنے سالوں کے لیے دس سال کے لیے اگر دس سال کا نام لیں گے تو یہ وی نہیں ہے یہ اجارہ ہو جائے گا رینٹ کرایہ لیکن آپ گزرنے کی بے کر رہے ہیں اس کا ہمیشہ ہمیشہ کریے جب تک یہ جگہ آپ اس کے مالک رہیں گے جگہ کے مالک آپ ہی ہیں جب تک آپ مالک رہیں گے تب تک ہمیں گزرنے کا ہاکر رہے گا تو یہ یہاں پہ کس چیز کو بیچا گیا جی من پر تو بیچے گا چیل نہیں بیچی گئی چیز نہیں بیچی گئی من بیچی گئی ہے تو یہ صورت جو ہے یہ بھی کیا بنے گی دہ بنے گی آپ دیکھیں شیخ صاحب شیخ دیکھیں کتنے دقیق ہیں آپ دیکھیں ان کی اردو تاریخ دوبارہ مبادلہ تو مال و لوک ذمہ او منفاط مباحا اردو میں اپنے مال کا چاہے وہ بائیک ذمہ ہو یا کسی جید منفرد کا لیکن جید منفرد حرام نہ ہو اچھا دوام کے طور پہ لفظ کیا بولا ہے دوام کہتے ہیں हمیشہ हمیشہ ہمیشہ یہ لفظ کیوں بولا گیا ہے تاکہ اجارہ نہ ہو کرایا نہیں بہ یہ بہ کی تعریف ہو رہی ہے نا اس لیے کہا ہے دباؤ کے طور پہ کسی دوسرے مال یا منفرد سے تباہ جی اچھا شیخ صاحب نے نا یہاں پہ ایک اور مثال دی ہے جو عام طور پہ پیش آتی ہے اور جس کا فتوا دیتے ہوئے ہم کو مشکل پیش آتی ہے لیکن شیخ صاحب نے ماشاء اللہ اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا وہ کیا آپ نے کوئی دکان کرائے پہ لے رکھی ہے آپ نے آپ نے دکان آپ کی نہیں ہے آپ نے کیا کیا بول رہا کرائے پہ لے رکھی ہے اب اس دکان کا مارکیٹ میں اس کی اب ایک ویلو بن چکی ہے اس کا نام ہے لوگ دور دور سے یہاں پہ شاپنگ کے لیے آتے ہیں اب آپ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے حالانکہ آپ دکان کے مالک آپ کو خود کرایے دار ہیں وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس دکان کو خالی کر دیں اور ایک لاکھ ریال میں آپ کو دوں گا ایک لاکھ ریال کس چیز کے ہوں گے کرایہ نہیں ہے دکان خالی کرنا ہے کیونکہ دکان میں نے لے رکھی تھی تیس سال کے لیے مثال کے طور پہ کرایہ پہ میں نے لے رکھی تھی کتنے سالوں کے لیے تیس سال کے لیے بیس سال کے لیے اور ابھی میرے پانچ سال ہوئے ہیں اور بڑا دکان کا نام ہو چکا ہے آپ کو آدمی آ کے کہتا ہے کہ آپ یہ دکان خالی کرتے ہیں. خالی کرنے کے ایک لاکھ ریاض میں آپ کو دوں گا باقی کرایہ تو ادا کروں گا میں تو اب یہ جو ہے یہاں پہ کیا چیز دی گئی ہے جی کیا بیچی گئی ہے منفت بیچی گئی ہے اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے شیخ صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے اچھا آپ کے دلی بمبئی وغیرہ میں اس کو کیا کہتے ہیں اس چیز کو دکان خالی کرنے کو ہاں جی جی بالکل صحیح ہے اور لفظ پرانا لفظ کیا تھا یہ تو اب نیا لفظ ہو گیا نا ہاں پگڑی وغیرہ کے لفظ اس کے اوپر اصل میں پگڑی کی کئی تاریخیں ہیں پگڑی کا اطلاق بہت ہی چیزوں پہ ہو رہا ہے دلی میں کسی اور چیز پہ لاہور میں کسی اور چیز پہ تو اس لیے پگڑی کا لفظ یعنی کہ وہ مسئلہ پوچھا جائے تو اس کا جواب دیتے ہوئے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کیا ملازم لیتے ہیں تو بہرحال یہ شیخ صاحب نے ہمارا یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جے جے لکھیں ایک شرط ہے شرط کیا ہے کہ وہ جو آپ نے معاہدہ کر رکھا کرائے کا وہ معاہدہ اب موجود ہو تو اگر اس کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے تو آپ کس چیز کی کر رہے ہیں یہ آپ کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں مثال دی تھی نا میں نے کہ آپ نے معاہدہ کیا تھا تیس سال کے لیے بیس سال کے لیے اور ابھی آپ کے پانچ سال ہو گئے اس کا مطلب ابھی پچیس سال باقی ہیں ابھی بیس سال باقی ہیں تو آپ دکان خالی کرنے کے یہ ایک لاکھ ریال لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے تیس سال پورے ہو گئے ہیں تب آپ کسی سے معاہدہ کر رہے ہیں دکان خالی کرنے کا ایک لاکھ گار لے رہے ہیں تو پھر بھی نہ جائے ہو گیا مغرب پورا ہو گیا جی لیکن کئی لوگ پھر بھی لیتے ہیں نا میں اس لیے بتا رہا ہوں مجد. کئی لوگ پھر بھی لیتے ہیں مجد. چلے جی اور عربی میں اس کو کہتے ہیں اگر آپ نے لکھنا ہو عربی میں بین خروب خلوب خالی کرنا بین قروب کہتے ہیں اس کو یہ لکھنا آپ کو اپنی مفید ہے جب الخلو آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس کی مزید تحقیق کر سکتے ہیں بعد میں اس مسئلے کو مزید آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو اربی اس کا نام معلوم ہوگا بے القلوب اچھا جی اب شیخ صاحب نے وضاحت کر دی تھی اربی کی طرف آپ واپس آئے مباد الما اور مباح یہاں تک وضاحت ہو گئی ہے آگے کیا کہتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے بدلے نہیں وہ دو کیا چیزیں ہیں یا مال یا منفت یعنی کہ جو بیچنے والا ہے وہ یا تو مال بیچ رہا ہوگا یا منفت بیچ رہا ہوگا اور خریدنے والا جو ہے وہ کیا دے رہا ہوگا وہ بھی یا تو مال دے رہا ہوگا یا منفت دے رہا ہوگا تو سب کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ بیگ کی کتنی صورتی ہوئی شکس بتاتے ہیں کہ ایک طرف سے مال دوسری طرف سے منفت اور دوسری شکل یہ ہے کہ ادھر بھی مال ادھر بھی مال اور تیسری شکل یہ ہے کہ ادھر منفت اور ادھر مال ان کی یہ کئی سوتے ہو جائیں گی اس کی کئی شکلیں ہو جائیں گی اچھا اس کے بعد اردو میں لفظ کیا تھا دیکھیں ذرا حالتہ ابھی اردو میں ہے دوام کے طور پہ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قید ہم نے کیوں لگائی ہے یہ لفظ ہم کیوں لے کر آئے ہیں یہ ہم اسی سے لے کر آئے ہیں تاکہ اجارہ کو نکال سکیں رینٹ کو کرایہ کو نکال سکیں کیونکہ رینٹ اور کرایہ وہ بہ تو نہیں ہے نا اگر پانچ سال کے لیے آپ معاہدہ کرتے ہیں کسی مکان کا مسال آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ مکان آپ کو بیچا دس سال کے لیے تو یہ بے نہیں ہے بیچنا رفت آپ نے ویسے بول دیا یہ اس کو بیچنا نہیں کہتے اس کو کرایہ پہ دینا کہتے ہیں جی ہاں چلیں جی اچھا اس کے بعد شکشا نے شیخ کیا رفت بولا ہے عربی میں دیکھیں ذرا جلدی کریں جلدی کریں،, کریں ساتھ دیں غیرہ ربنج تو اردو میں اس کا سرجمہ کیا کیا گیا کہ وہ لیکن وہ سود نہ ہو تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں نے قید اس لیے لگائی ہے کہ اب تک ہم نے جو بیع کی تعریف کی تھی اس میں ربا بھی داخل ہو رہا تھا سود بھی داخل ہو رہا تھا تو کوئی کہہ سکتا ہے جی میرا جو جس کو آپ سود کہہ رہے ہیں وہ بھی تو بیع ہے نا اور مکہ والوں نے کہا تھا نا اللہ نے جواب کیا دیا وہ بھیا وہاں رمر ربا انہوں نے کہا تھا کہ بیع میں اور ربا میں فرق کیا ہے تو اللہ تعالی نے اس میں فرق کیا ہے تو جو ربا ہے اب تک جو تعریف کی گئی تھی بہ کی اس میں ربا بھی داخل ہو رہا تھا تو شیخ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ربا جو ہے وہ بہ نہیں, نہیں ہے اس کو نکال دیا ہے اور اس کے بعد کہا بلا قرض قرض جو ہے وہ بھی بہ نہیں ہے قرض جو ہے وہ بھی کیا ہے وہ بہ نہیں ہے اس کو نکالنے کے لیے شیخ صاحب یہ دو قید لے کر آئے ہیں ایک ربا کی ولا اور ایک قرض کی کہ ربا اور قرض جو ہیں یہ بے نہیں ہے تو یہ بہ کی تعریف تھی اب یہ جب بھی بے کے بارے میں گفتگو ہوگی تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بے کیسے کس کو ہیں اب دیکھیں شیخ صاحب نے کتنی آسان دیکھیں کتنی لمبی چوڑی اس کی تعریف کی ہے اور اب ہمارے لیے واضح ہو گیا ہے کہ بے کس کو کہتے ہیں اس کے بعد شیخ صاحب کیسے تمہاری ہاں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو گھر دے اور کہے کہ جب تک میری زندگی ہے جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک کہ یہ آپ کو گھر دیا اتنے پیسوں کے بدلے میں تو کیا اس کو بے کہیں گے نہیں اس کو بے نہیں کہیں گے اس کو کیا کہیں گے ہاں یہ دوام اس میں نہیں ہے دوام ہے ہمیشہ جب تک وہ چیز موجود ہے جب تک وہ چیز موجود ہے میں موجود رہوں یا نہ رہوں بیچنے والا رہے یا نہ رہے وہ چیز جب تک موجود ہے تب تک کے لیے اس کی بے تو یہ ہے بی اور اگر میری زندگی تک یا آپ کی زندگی تک یہ بے نہیں ہے اس کے بعد شیخب کہتے ہیں یہاں پہ اور یہ آپ کے پاس سے یہ چیز موجود بھی ہے کیا فائدہ بے کا لازمی عورت ضروری وقت یہ میں نے کہا تھا سوال کیونکہ آپ مثالیں پیش کریں گے ان کو اوپر پھر غور کرنا پڑے گا جب بھی آپ مجھے کوئی نئی مثال دیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر پانچ دس منٹ لگیں گے آسانی سے چلیے آپ نے خریدنے والا جو مل پاس خریدنے والا جو ہے جی جی اس کے پاس میں تو واقع نہیں ہے کہ کتنے دن تک اس کا فائدہ اٹھا گا جی اگر وہ بھیجی اوسر بھیجے تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا جو ہاں جی یہ تو ایسے ہی ہے وہ کہے گا کہ جب تک میرے پاس ہے تب تک میں آپ کو بیچ رہا ہوں اگر فائدہ اٹھا رہا ہے ایک سال بھی یا دس سال کے تو فرق پڑ گا ہاں تو پڑے گا یہ جو ہے لیکن اب ظہر ہے کہ آپ اس کے مالک نہیں بنے گا آپ گلی گلی کا مالک وہی وہ ہے اب جب تک وہ مالک ہیں تب تک منفرد آپ کے پاس موجود ہے جب وہ بیچے گا تب وہ خود مالک نہیں رہا یہ جی تو ایسی ہی اچھا اب یہاں پہ کیا بے کا لازمی اور ضروری وسب وہ کیا ہے کہ بے میں سرمایہ اور نفع کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر بیچتے ہوئے گاڑی بھیجتے ہوئے مثال تو گاڑی کی مثال صحیح رہے گی یا موبائل کی مثال بھی صحیح رہے گی یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ جناب یہ گاڑی ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی موبائل کی یہ گارنٹی آپ نہیں دیں گے کہ یہ موبائل جناب ہمیشہ رہے گا نہیں ایسی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تو یہ بیگ کا لازمی وصف ہے کہ سب کہتے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی جائے گی رس مال ہو سکتا ہے جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے گاڑی ختم ہو جائے یا اس کا کچھ حصہ ختم ہو جائے اس کا ٹائر ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کا انجن ختم ہو جائے تو کوئی اس کی چیز ختم ہو سکتی ہے تو یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہاں خبر دی جا سکتی ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گاڑی جانے والی نہیں ہے یہ تب تک موبائل خراب ہونے والا نہیں ہے یہ گارنٹی نہیں دی جا رہی ہے یہ ویسے بتا رہے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہی امید ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں میرا تجربہ یہ ہے تجربہ بتا رہا ہوں گارنٹی میں نہیں دے سکتا اس کی تو یہ شیر صاحب نے کہا کہ یہ اہم چیز یاد رکھنے والی چیز ہے اچھا سر یہ جو چیزوں میں جو ہے گارنٹی والی بات ہوتی ہے زمانت دو سال تین سال کی وہ اس کی بحث آئے گی کیونکہ خرید و فروخت میں یہ بھی چیز داخل ہوتی ہے تو اس کی شرعی طور پر جو ہے اس کا آخر میں جا کے یعنی کہ کسی قاعدے میں گفتگو آئے تو آئے شروع کے قواعد میں جہاں تک مجھے یاد ہے شاید ایسی شاید گفتگو میں یہ موبائل ہے دو سال ایک سال کی گارنٹی ایک وارنٹی ہوتی ہے گارنٹی جی جی. ہے کہ اگر دو سال میں خراب ہو گیا تو آپ خود گے. جی جی. اس میں کوئی حرض نہیں ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن وہ, وہ شکشا نے یہی تن ہے لیکن یہ گارنٹی دینا کہ کبھی خراب نہیں ہوگی اور کبھی یہ ضائع نہیں ہوگی یہ درست نہیں ہے باقی ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شاید. اس کے بعد وہ تیسری بات کیا ہے کہ جی آپ کے پاس دیکھیں المعاملات المالیہ تو شیخ صاحب نے اس کی بھی تعریف کی ہے تو میں نے شیخ صاحب کی پیروی میں یہ تعریف آپ کے ہاں لکھ دی ہے عربی میں اس کی الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں الاحکام اشرعیہ المنقدمہ لتعامل الناس فل مالی کہ وہ شرعی احکام جو مال کے بارے میں لوگوں کے باہمی معاملے کو ترتیب دینے والے ہوں اور اس کی اس, کے اس کو یعنی کہ ضبط کرنے والے ہوں ان کو کہا جاتا ہے مالی معاملات مالی معاملات وہ چلی احکام جو مال کے بارے میں لوگوں کے باہمی معاملے کو منظم کرنے والے ہوں ترتیب دینے والے ہوں ضبط دینے والے ہوں اس کا نام ہے مالی معاملات کیونکہ مالی معاملات کا لفظ کتاب میں کہیں استعمال ہوگا شیخ صاحب کہنا چاہتے ہیں تو میں اس معنی میں استعمال کروں گا اس کے بعد شیخ صاحب نے چند چیزیں اور ذکر کی ہیں وہ میں اشارہ کروں گا آپ اس کو لکھیں نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ان کے لیے ہیں جو عربی کتابیں بھی استعمال کرتے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور لفظ استعمال ہو رہا ہے آج کل نوازل کا لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے النوازل اب کہتے ہیں نوازل الحج یرحمۃ اللہ نوازل البیو تو نواز البیو سے مراد کیا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں اس سے مراد وہ بیگ کے بارے میں جدید امور نوازل سے مراد کیا ہوتا ہے نواز الرویو سے مراد کیا ہوگا بیگ کے بارے میں جدید امور چاہے وہ ذاتی طور پہ جدید ہوں یا وسط کے لحاظ سے جدید ہو سا میں اس کی مثالیں بھی دی ہیں کہتے ہیں شیر کی بیگ حص اب یہ چیز جو ہے یہ, یہ جدید ہے اور ایک ہوتا ہے وصف کے لحاظ سے نوازی البیو وہ کیا سود کی کئی شکلیں ایسی ہیں جو اب ان کے جو اب حالت ہے ان کی اب جو ان کا وصف ہے وہ جدید ہے سوج جو ہے وہ جدید نہیں ہے سود جو ہے ربا جدید نہیں ہے لیکن ربا کی کئی صورتیں جو ہیں اب کئی ان کی ایسی حالتیں ہیں وہ جدید ہیں تو ایسی چیزوں کو علماء کرام کہتے ہیں نوازی البیو اور کہتے ہیں ایک لفظ استعمال کیا جائے القایا المستدہ ان کے جدید امور یہ کچھ الفاظ ہیں چیز سب کہتے ہیں کہ استعمال ہوتے ہیں تو میں ان کی طرف اشارہ کر دوں اس کے بعد ہی جی اب جی سکھا جاری رہیں گے آپ کے بقف کا ٹائم ہو گیا کیا ٹائم تھا دس منٹ ہیں امی چلے جی اب ہمارا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مذکرہ میں چوتھی بات کیا ہے انواع اور ربود المالیہ مالی معاہدوں کی انواع و اقسام مالی جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی اقسام شیر صاحب نے بیان کی ہیں اور مختلف لحاظ سے اقسام بیان کی ہیں پہلے نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی تقسیم حکم کے اعتبار سے معاہدوں کی اقسام کس لحاظ سے حکم کے لحاظ سے کہ اس معاہدے کا یہ مالی معاہدہ ہم نے کیا اس کا حکم کیا ہے کیا یہ صحیح ہے معاہدہ یا یہ غلط ہے تو اس لحاظ سے کہتے ہیں دو کس ہیں مالی معاہدوں کی حکم کے اعتبار سے اقسام جو ہیں وہ دو ہیں اقد صحیح اور اقدے فاصل اقد صحیح کیا ہے عربی میں ہودی اجتماع شروع ون تفت الموان آثارو کہتے ہیں وہ طرف تبت آسارو کہتے وہ معاہدہ جس میں عقد یعنی کہ معاہدہ کی تمام شرائط موجود ہوں شریعت نے جو شرائط لگائی ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہوں اور تمام ممانے کیا ہوں ممانے کیا ہوں سارے مفقود ہوں وہ جو معنی ہو سکتا ہے بے میں وہ سارے موانے موجود نہ ہوں اور جس پہ عقد کے آثار اور نتائج بھی مرتب ہوں جب وہ مالی معاہدہ ہو جائے تو اس کے آثار اور نتائج ہوتے ہیں معاہدہ ہو گیا ہے اب کیا ہوگا جی اب آپ کو یہ گاڑی دینا پڑے گی اب آپ کو قیمت دینا پڑے گی یہ آثار اور نتائج ہوتے ہیں تو عقد صحیح کیا ہے وہ معاہدہ ہے جس میں عقد کی تمام شرائط موجود ہوں تمام موالے مفقود ہوں اور جس پہ عقد کے آثار اور نتائج مرتب ہوں اچھا عقد فاصد کیا ہے جمہور علماء کرام کے ہاں عقد فاصد وہ معاہدہ ہے جس میں معاہدہ کی شرائط میں سے کوئی شرط کیا ہو مفقود ہو نہ پائی جائے مفقود کا مطلب کیا نہ پائی جائے یا معنے میں سے کوئی معنی موجود ہو مونے میں سے کوئی معنی کیا ہو موجود ہو مثال کے طور پہ آپ نے عقد کیا ہے کس کا جی شراب کا شراب طاقت آپ نے کیا ہے اور تمام شرائط پائی جا رہی ہیں کیا قیمت باقاعدہ طے ہے شراب باقاعدہ موجود ہے ٹھیک ہے جی ساری چیزیں اس میں شرائط ساری پائی جا رہی ہیں لیکن مانے ہے یہاں پہ مانے کیا جی حرام چیزیں تو یہ مانے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ بہ تو آپ گاڑی کی کر رہی ہیں جی میں ایک گاڑی آپ کو بیچ رہا ہوں ایک ہزار آدمی آپ نے کہا یار گاڑی ایک ہزار ریال میں کرتے ہیں جو بھی گاڑی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ کو کوئی اتراض نہیں لیکن اعتراض کس کو ہے شریعت کو اتراض ہے کون سی گاڑی دی ہو سکتا ہے کل تو دو ریال کی گاڑی آپ کو لاپتے گاڑی دے دیتے تھے پھر کیا کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ شرط نہیں پائی جا رہی شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز جس کے آپ بے کر رہے ہیں وہ طے ہونی چاہیے تو اقدے صحیح کیا آپ دوبارہ دیکھیں آپ اقدے صحیح وہ معاہدہ ہے جس میں عقد کی تمام شرائط موجود ہوں اور تمام موالے کیا ہوں مفقود ہوں یعنی کہ غیر موجود ہوں اور جس سے عقد کے آثار اور نتائج مرتب ہوں کچھ بھائی موبائل سے پڑھ رہے ہیں آپ کو مذکرہ نہیں ملا نہیں ملا آپ ویسے جب تک آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کیسے لکھیں گے میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہو تو اچھی بات ہے اور جس عقد کے آثار و نتائج مرتب ہوں چونکہ عقد صحیح ہے تو آپ اس کے آثار, آثار مرتب ہوں گے اس کے اوپر نتائج مرتب ہوں گے قیمت دینا پڑے گی وہ چیز حوالے کرنا پڑے گی اور نہیں ہے تو آپ کو پکڑا جائے گا یہ سب کچھ ہوگا اور عقد فاسد جمہور علماء کے نام کے عقد فاسد وہ معاہدہ ہے جس میں اکر کی شرائط میں سے کوئی شرط محفوظ ہو یا مونی میں سے کوئی معنی موجود ہو اچھا جی اب دوسری تقسیم یہ کون سا بھائی بتایا گیا یہ دوسری تقسیم کس چیز کی بیان کرنے لگے ہیں مالی موالی جو معاہدے ہوتے ہیں جو عقد ہوتے ہیں ان کی اقسام بیان کی جا رہی پہلے بیان کی گئی تھی کس لحاظ سے حکم کے لحاظ سے اب کیا ہے حقیقت کے لحاظ سے کہ یہ عقد کس قسم کا عقد ہے تو پہلی اس کی اس لحاظ سے حقیقت کے اعتبار سے حقوق کے اقسام شیر سب نے پانچ بیان کی ہیں نمبر ایک عقود معاوضات معاوضات معاوضہ عورت سے ہے عورت سے تو وہ معاہدے جو دو ایسے فریقوں کے ماں طے ہوں جن میں سے ہر کوئی عوض پیش کرتا ہے بھائی میں گاڑی دوں گا آپ پیسہ دیں گے تو گاڑی بھی عوض ہے اور پیسہ بھی عوض ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے تو یہ گاڑی کی جو آپ وے کر رہے ہیں یہ کیا ہے اقوض معاوضات میں سے اچھا اس کے بعد کیا ہے عقوض تبروہات تبروہ کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے تبروہ کس کو کہتے ہیں آپ سودیا میں رہ رہے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تبرو جمع کرنا ممنوع ہے چندہ وغیرہ یہ چندہ یہ کوئی عمت ہوتا ہے یہاں پہ یا فری نہیں ہوتا ہے فری نہیں ہوتا ہے نا ایک آدمی آپ کو چندہ دے رہا ہے آپ اس کو کیا دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں تو یہ ہے اقوت تبروات وہ معاہدے جن میں کوئی عمت نہیں ہوتا مثلا ہبا حدیا ایسے ہی ہے نا یہ جو ہیبا اور ہدیہ ہیں یہ عقودِ معاوضات نہیں ہیں یہ کیا ہیں عقودِ تبروات ہے معاہدہ ہے جی میں آپ کو یہ چیز دوں گا یا دے رہا ہوں لیکن یہ بغیر عبت کے ہے آگے کیا جی عقودِ ارفاق وہ معاہدے جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ثانی پہ نرمی کی جائے اور اس کے ساتھ احسان کیا جائے مثلا کر قرضِ ہسنا قرضِ ہسنا جب آپ کسی کو دیتے ہیں اس سے معاہدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو قرضہ دوں گا یا یہ قرضہ میں آپ کو دے رہا ہوں یا آپ کا معاہدہ ہو رہا ہے تو یہاں سے مقصد کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا اس کے اوپر احسان کرنا اس کے ساتھ وہ سختی میں ہے اس کے اوپر نرمی کرنا اور چوتھے نمبر پہ کیا ہوتے ہیں کودے توفیق کودے توفیق یہ کیا ہے میں کیا سوال نہیں کر رہا تو دیکھیں بھائی کو نیند آ رہی ہے اور پودے یہ کیا ہے وہ معاہدے جن میں وہ چیز جس کے بارے میں معاہدہ طے پا رہا ہے بداتے خود مقصود و مطلوب نہ ہو بلکہ اس معاہدے کا بنیادی مقصد کسی دوسرے معاہدے کو مزید پختہ کرنا ہو دیکھیں جی آپ مجھ سے قرض مانگ رہے ہیں کتنا جی ایک لاکھ ریال اب میرا اور آپ کا جو معاہدہ ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے قرض کا میں ایک لاکھ ریال آپ کو دوں گا اور آپ پانچ مہینوں کے بعد مجھے واپس کر دیں گے یہ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے اور یہ معاہدے کی کون سی قسم ہے دیکھیے نا تیسری تیسری عدے ارفاق ہے قرضے ہسنا دے رہا ہوں جی یہ عدے ارفاق ہے قرض ہسنا دے رہا ہوں جی. اب اوپر سے اس میں ایک اور معاہدہ ہو گیا کیا کہ کردے حسنہ میں اس شرط پہ دوں گا آپ کو کہ آپ سیکورٹی کے طور پہ گردی کے طور پہ اپنی گاڑی مجھے دے دیں اپنی بیگم کے زیورات مجھے دے دیں مکان کی چابی مجھے دے دیں مکان کی رجسٹری کے اولاش میرے حوالے کر دیں اب یہ جو دوسرا حصہ ہے معاہدے کا یہ ہے حکومت توسیع اپنے اخبارہ پڑھیا توسیع کو اب پڑھیا اب آپ سمجھیں گے ان وہ معاہدے جن میں وہ چیز جس کے بارے میں معاہدہ طے پا رہا ہے یہ معاہدہ طے پا رہا ہے کس کے بارے میں گروی کے بارے میں وہ جاتے خود مقصود و مطلوب نہیں ہے بلکہ اس معاہدے کا بنیادی مقصد کسی دوسرے معاہدے کو مزید پختہ کرنا ہے اور آپ سمجھیں علماء ماہ کرام کے نہیں سمجھے یہ نہیں سمجھے سمجھے نا یہ گروی والا جو معاہدہ ہو رہا ہے یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ گاڑی آپ دیں گے تب میں قرضہ دوں گا آپ کو گاڑی مجھے اسکوٹی کے طور پہ دیں تو یہ جو گروی والا معاہدہ ہے اس سے مقصد دے ہنسنا والے معاہدے کو مزید پکا کرنا ہے یہ ایک الگ سوال ہے ایک الگ سوال ہے یہاں سے ہم کہیں اور نکل جائیں گے بس اتنا بتا دوں کہ عام طور پہ استعمال نہیں کر سکتے عام طور پہ استعمال نہیں کر سکتے یہ بس ختم ہونے والا ہے مثال کے طور پہ اب آپ نے چھیڑ دیا ہے مکان ہے مکان گروی کے طور پہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا آپ استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو مارکیٹ ویلو کے مطابق استعمال کریں گے مارکیٹ ویلو اس مارکیٹ میں دلی میں مکان ہے تو دلی کے جس محلے میں ہے اس محلے میں ویسے مکان کا کرایہ کتنا ہوتا ہے مثال کے طور پہ تیس ہزار روپیہ ہے تو آپ تیس ہزار روپیہ اس کو ادا کریں گے پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں پچیس نہیں کریں گے کیوں اگر آپ اس کو کہتے ہیں جی چونکہ میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے تو اس لیے میں کرایہ تیس کی بجائے پچیس دوں گا تو یہ کیا ہوگا یہ سود بن جائے گا قرضے پہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا آپ اس کو کرایہ ادا نہ کریں آپ قرضے کر میں کیا کریں کاٹ سے چلے جائیں ایک لاکھ ریال قرضہ دیا تھا لو جی میں نے تیس ہزار روپے کا آپ کا مکان استعمال کیا ہے اب تیس ہزار روپیہ کم ہو گیا آپ کے قرضہ میں سے اب اتنے پیسے کم ہو گیا دوسرے مہینے اور کم ہو گیا کسی مہینے اور, اور کم ہو گیا اس انداز سے آپ استعمال کر سکتے ہیں چلیں اسی <سلام> <سلام> <سلام> سے تو میں بچ رہا تھا وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایک حدیث آتی ہے کہ گروی کا جانور جو ہے اگر گروی کے طور پہ جانور ہے بکری ہے بھینس ہے گائے ہے تو اس کا دودھ وغیرہ آپ پی ہی سکتے ہیں لیکن کیوں کیوں کہ آپ اس کو پانی دیتے ہیں چارہ ڈالتے ہیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو جتنا کو آپ چارہ ڈالتے ہیں جتنی کو آپ حفاظت کرتے ہیں اسی حساب سے اسی قدر آپ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیں گے اب یہ ہے نمبر پانچ عقود امانت وہ معاہدے جو امانت کی بنیاد پہ طے ہوتے ہیں مثلا کسی کے پاس کوئی چیز اس لیے رکھنا تاکہ وہ محفوظ رہے آپ اس کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ایک سال پڑی رہے گی بطور امانت رہے گی سال کے بعد میں لے لوں گا ان کو حقوط امانت کہا جاتا ہے تو شیخ صاحب یہاں پہ بتانا کیا چاہتے ہیں یہ دیکھیں شیخ صاحب کا فائدہ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں بھی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سمجھ جائیں گے کہ معاہدہ کس نوعیت کا ہے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ہدیہ دوں گا میرا آپ کا معاہدہ ہو گیا میں نے کہا دوں گا آپ نے کہا ٹھیک ہے جی میں لے لوں گا آپ کو کوئی صاحب آ گیا وہ یہ آپ نے معاہدہ کیا ہے جبکہ یہ معاہدہ اس میں تو جہالت ہے آپ نے بتایا بتائیں گی کیا دیں گے یہ معاہدہ تو غلط ہو گیا چلی لحاظ سے کیوں جی آپ نے بتایا بتائیں گی کیا دیں گے بس ایک حدیہ دوں گا یہ تو جہالت ہے اس میں تو ہم کیا جواب دیں گے بھائی یہ قد معاوضہ نہیں ہے یہ کون سا ہے یہ خودے تو میں سے ہے اس میں جہالت چلے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ شکشت بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ جو معاہدہ آپ کر رہے ہیں وہ ہے تو مالی معاہدہ لیکن کس نوعیت کا ہے تو اسی لحاظ سے پھر آپ اس کے آثار اور نتائج جو ہیں وہ ترتیب دے سکیں گے چلیے ٹھیک ہے جی یہاں پہ وقفہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ شاء ناشتے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ رب العزت ہمیں یہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نے آج فرمایا صلی اللہ تعالی نبی محمد و عالیہ وسابی اجمائع